ناش শাস্ত্র میں چلے گئے ناش کے مستسر یورز با پورا سلتا او وئی بہ دلو دنیا کا مل ما باندی چانکڑل دنیا کنو اون کا سچا دیںساں نظر ماتا کیل وسطوں کو باپ کو دے کیل وسطما اوریدوں کو بہ مخوانو بالخواتا پا کلہ تب پچ گو چگو جاڑوں اوئی بول دل گلم دنیا تھا پلا ببل توئی محف کے گا مت برا جیون شیواڑ ماتا نماں سرستاسم کسم مزاب اور گیا جی تنظان زمان لوئی سجاتا دروشی اللہ مسلم شان شاند محبوب دے چلئی شان شاند محبوب دے چلئی شان لری کلی مدینہ کٹول جہان لری شان دن منو رے دے شاندم دن منو دے دے ناند مدنی من دینائی مینائی پزر کے ہرین سان لری کلی مدینہ پٹول جہان لری دوم راہسنگ چرتا پ دنیا نستان دم راہو سنچرتا پنیا نست ڈوم راہو سنچرتا سنچرتا چلتا فدنيا نشتا سمرچ احمد نبی سلطان لری سم رچ احمد نبی سلطان لری کلی مدینہ پٹو جہان لری راسپ کو ہی تور اکڑ مسان راسپ راسپکو ہی تور اکڑ مسان بیپکو ہی مسان درب رسول کا لری راز درب رسول سل لا پکان لری کلی مدینہ پٹو جہ لری لار مدر ہوسنت گرام ندا لار مد حس گرام لار مہ زور حسنت گرام ندا لار مدور ہوسنت گرام ددا کنتری حسن, حسن, حسن, حسن سفری حسن سفار لری پولی مدینہ پٹول جہ لریس گول حسن تین نس ہسو گول ہو سن تین نشی ہسو گول ہو سن تقتے نشی ہو سن مفج مفز کا پاڑ کی پنہان لری گلی مدینہ پٹول جہان لری اے گلاب سمرہ پو بریا چی گلابسم رہو بریا اے گلاب سن تولی دل دول دو کلی دو مدینہ پٹول جہان لری شاند محبوب دے چلوئی شان لری شاندا محبوب دے چل شان لری پولی مدینہ پٹول جہاں لری کہ کرنا چاہیے ہمارا خیال میں پڑھتے ہیں محمد رسول کریم دین میں سب سے اہم چیز دین کے ارکان سب کے ہم جی دین کے احکام میں ایک دفعہ گیا تھا کوئی ایئر فورس کے افسر پہ بیان کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ امام رزالی کا حوالہ دیا احمد اللہ علیہ کا کہ سارا دین جو ہے تو وہ سارا دین کترا ہے جہاد سمندر ہے اور تھوڑے علم نہیں ہے بیٹھی نہیں ہے زوردار بات کہنا چاہتے تھے ہم نے کہا جی اب آگے کون آپ پھر آپ کوئی فتو لگا دیں گے تو بہرحال وہ میں نے کہنا تھا یہ سنا ہے کہ سب سے اہم چیز دین میں ارکان اور یہ جو عدیث شریف آئی ہے کہ دین کی مثال خیمی ہے خیمے کی ہے جس میں کلم توحید تو اس کا درمیانی ستون ہے یعنی اس کے بغیر تو دین قائم ہی نہیں رہ سکتا اور باقی چار ارکان جو ہیں چاروں کونوں کے ستون ہیں اگر شاید ہم تشریح میں لکھا ہوا ہے کہ درمیانی ستون کے بغیر تو کم ستون کا خیمہ قائم نہیں ہو سکتا باقی چار ستون چاروں کونوں کے ستون ہیں جس کونے کا جو ستون نہیں ہوگا وہ طرف ناقص ہوگی باقاعدہ خیمے کا قیام ہو جائے گا تو اس بات اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کی تربیت اور اس کے دنیاوی اخروی فوائد میں سب سے اہم کردار ارکان لا کر انسان کی اور معاشرے کی تربیت اور انسان کے دنیاوی اخروی فوائد میں سب سے اہم کردار ارکان کریں ہر رکن کو حاصل کرنے کی ترتیب بتائی ہے سید نے ہر رکن کیا ہے اس کی تشریح کی گئی ہے اس کو حاصل کرنے اس کو حاصل کرنے کے فضائل کیا ہیں اس کو بیان کیا گیا ہے اور پھر اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کو بیان کیا گیا ہے تین طرح سے بات ہے وہ کیا ہے پہلے شاہوں کے نا ڈیفینےشن پہلے اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے پتا چلے واضح ہو جائے کہ اس چیز ہے کیا ہے پھر جو ہے تو اس کو حاصل کرنے کے فوائد کیا ہے یا آپ لوگ جو پروجیکٹ گورنمنٹ بتاتے نا پروجیکٹ دیتے ہیں یا کے لیے اسے سائناس دیتے ہیں تو پھر اس کو ڈیفائن کرتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے تو اس کے ساتھ ریلیٹڈ جو ملک کے قوم کے عالمی فوائد ہوتے ہیں اس کا تذکرہ کرتے ہیں کس لیے میں اس کو کر رہا ہوں اور پھر اس کا یہ طریقہ کار بیان کرتے ہیں کس طریقے سے یہ حاصل ہوگا ایک منت ترتیب ہے ویسے ہی ارکان پر حدیث میں ہے ان کو ڈیفائن کرنے کے لیے ان کی ان کو واضح کرنے کے لیے اس کی تفصیل بیان ہوئی ہے پھر جو ہے تو اس کو حاصل کرنے کے فضائل کو فوائد کے فضائل بیان ہوئے ہوئے ہیں پھر حاصل کرنے کا طریقہ بیان ہوا ہوگا آ مجھے جو رکن چل رہا رک ہے رک روزہ ہے روزہ تو روزا جو رمضان جو ہے رمضان یہ امت مسلمہ کو عالمی سطح پر تربیت کرنے کا ایک سار کورس دیا گیا ہے ایک مختصر نصاب ہے جو امت مسلمہ کو ساری دنیا میں بیک وقت تربیت کے لیے دیا گیا ہے اب وہ تربیت جو ہے اس کا کورس فرق کیا ہے یہ پی ایچ ایم کراتے ہیں نا سل کراتے ہیں تو کورس ورک پہلے دیتے ہیں آپ بتائیں کہ پیچ ڈی ایم یہاں پر جب آتے ہیں نا بہت کمزور ہوتی ہیں ہمارے یہاں پاکستان کے انتوالوں سے تگڑے نکل آتے ہیں تو میں آتا کہ کاغیر نکان کا کورس ورک نہیں ان کے کورس ورک نہیں اس لیے تو ان کو ریسرچ کا طریقہ آتا ہے کورس ورک کمزور ہے آپ کورس ورک جو ہے اب یہ رمضان سے فائدہ حاصل کرنے کا کورس ورک کیا ہے تو کورس ورک کو چار سکھوں میں بیان کیا گیا ہے چار سکوں میں بیان کیا گیا ہے ماں کتبہ لال ایمان والوں کے چند دنوں میں تکوا کے حاصل کرنے کے لیے تمہیں تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں روزے اور ڈرو گھبراہو نہیں نئی بات نہیں ہے پہلی متوں پر فرض ہوتی رہی ہے تو عظم السان سے لے کر یہ طریقہ کار چلتا آ رہا ہے کہ یہ انسان کی تربیت میں روزہ نے کردار ادا کیا ہے کہ اعظم بڑی فرض کیے گی اعظم علیہ کی شریعت میں ایام بیس کے روزے فرض تھے تیرہ چودہ پندرہ ہر مہینے کے تیرہ کتنے روزے ہو گئے سال میں چھتیس ہو گئے ایسے ساری شریعتوں میں طالبان نے مجھے حوالہ تو یاد نہیں سنا ہے کہ مسلم میں چھ مہینے ہو گئے تھے چھ مہینے بری ظاہر کی سرکشی سرکشی بہت سختی چھ مہینے لوگ رکھتے تھے اس جگہ پر آتے تھے یہ نوجوان جذبات شہبانیہ کا بڑی شکایتیں کرتے رہتے ہیں جو پوچھنے کے لیے آ جاتا ہے بعض لوگوں کا خیال آتا ہے بیت کہتے ہیں ہاتھ کو ہاتھ میں دینے کا نام بیت ہے بہت سے کوئی بجلی کرنٹ آ آج جائے گی خود بخود اصلاح ہو جائے گی ایسے بات نہیں یہ پوچھنا پڑتا ہے جو پوچھنے کے لیے آ جاتے ہیں جذبات شیوانیہ کا تو اس کے معالجے کا طریقہ ہے علاج کا طریقہ ہے سب سے پہلے تو آدمی کو نظروں کی حفاظت کا طریقہ بتا دیا اور اس کے بارے میں کوشش کرا دی اور فضول ماحولوں میں جس میں آپ لوگ چلتے ہیں انٹرنیٹ پر آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور تریبین کی غلط فوج تصویروں کو دیکھتے ہیں اخباروں کی تصویریں دنیا جہان کی تو اس سے جذبات شیوانیا بڑھتے ہیں جب وہ باہر پیدا ہو گیا اس کو اوپر روکنا مشکل ہوتا ہے جنوبی افریقہ میں مساج ہے میں نے کہا کی کہ سڑکیں ہیں اتنا زبردست ٹریفک کا نظام ہے یہاں آتے کیوں ہوتے ہیں ہم نے کہا جی یہاں کے خوب جب دو سو کلو پر گاڑی کو چھوڑتے ہیں بلکہ دو سو سے اوپر تو جب بریک مارنے کی ضرورت آتی ہے جب بریک مارتے ہیں نا بس پھر گاڑی الٹی ہوتی ہے پھر کوئی سورت بچنے کی نہیں ہوتی تو خیر بریک لگانے کا طریقہ ہے جس بات کو تو اس کے لیے اور یہ اس کو اس سے پرہیز کرائی پھر اس سے در ہوا تو یہاں بیس کلو دے رکھواتے پہ رہا چودہ پندرہ کلو تو عام مزاج جو ہوتا ہے وہ اس سے کنٹرول لگا کنٹرول نہ ہو تو اس کو سڑکیں وانا آتے گوشت انڈا مچھلی سے پرہیز کرواتے اس کی پرہ میں یہ بات ضروری ہے کہ اس کی پڑھائی وہ مو کیا کہتے ہیں مکمل اس کو ختم نہیں کرنا ہوتا کیونکہ کہ ہم نے بزرگوں کا سنا ہے کہ جو آدمی چالیس دن مسلسل گوشت سے پرہیز کر لیں اس کے کل میں سختی ہو جائے گی بو جائے یعنی بوا جائے وہ ایسے مجاہد ہے کہ جو مسنون نہیں ہے مالجہ ہے وہ مصنون مجاہدہ نہیں ہے وہ مال گئے چالیس دنوں میں مطلب ہندوستان کا ہمارا جو سفر ہوا نا تو ہندوستان کا بڑی کوشش کرتے ہیں کہ گائے کا جوش کھائیں موٹا گوشت کھائیں جو قوت انسان میں آتی ہے پھر اس سے قوت ایمانی بھی اس میں جوش کرتی ہے وہ بوٹا گوشت سے ہوتی ہے چلے آپ کو داد بڑا للا سرگل ہوتا تھا برقرار پشاور کے لالا سرگو عجیب آدمی مجھے کبھی کبھی یاد آتا ہے بڑا عجیب آدمی گزرا ہے چلو اس کے لالا سرگور کا تذکرہ ہلاک کیا لالا سرگور تھا جو تھا اس نے پاکستان سے پہلے یا پاکستان بند نہیں کیا سوئی پہلے کوارٹروں سو میں اس کی دو دکانیں ہوتی شادی نہیں ہوئی تو کہتے ہیں کہ تبلیغ والے آئے اور اس کو کہا کہ دکان سے اترا ہو. نوجوان لڑکا تھا اتارا نے کہا کامیابی اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے اور اس کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے یہ جی جماعت آئی آپ مسجد میں آ جائیں کہتے انہوں نے دستے نے مجھے دکان کو بردن نہیں کیا وہاں سے مسجد کو کھلا دیا کہ مسجد میں گیا وہاں میں بات کی تو تین دن کے لیے نکال دیا کہ وہاں سے چل چار مہینے لے چلے کے لئے نکال دیا بنا کیا آ کر پچیس ہزار میں دو دکانیں بیچی اور سارے پیسے بھی بکر فروندے گی بسر اس زمانے میں پچیس ہزار کی گارے بند پانچ موٹلیں ہوتی ہیں گی کرولے آگے آج کل کے کروڑے کے تھا پانچ موٹلیں کتنے بند گئے پچیس ہزار میں سونا جو ہے تو پینتیس روپے تولا ہوتا ہوگا مجھے سن ستاون میں پچاس روپئے تولہ یاد سونا سن ستاون میں سینتالیس یا پینتالیس میں تو اور کم نیچے جائیں تو چالیس تو ہو گئی ہے تو پچیس ہزار کے بتائے نہ کتنے تولے ہوئے سو کے ڈھائی تولے ہوئے ہزار کے پچیس تولے ہوئے اور پچیس کے سو پچیس سو آپ چھ سو پچیس گزرے پندرہ لاکھ کام کرتے ہیں جتنی میں پہاڑے سے سکتا کیلکولیٹر کے بغیر اٹھارہ لاکھ پچہت کروڑ پچاسی لاکھ پچاس ہزار وہ ترانوے لاکھ پیسے بارہ کروڑ کو تو کسی کا بالکل ہے ایک کروڑ دینے کا ہمارے ساتھی بتا دے کے رہتا رائے بند درا سرگل کے پیسے ان پڑھ آدمی بالکل تو کبھی کبھی مرکز میں گورمنٹ کے لیے بیان کبھی کبھی کیا کرنا ایک دفعہ یہاں سے خفا ہو گیا تو رائے بن گیا آپ ادھر آ جاؤ تم نے مجھے پیشاور کے حوالے کر دیے میں بہت تنگ ہوا ہوا ہوں لوگ ہیں آپ, آپ یہاں ہم آپ کی پر کریں میں نہیں آتا ہوں تباہر اللہ جی عجیب و غریب وہ اس وقت بیمار ہوتا تھا نا مرکز سے آرڈر بیچتا تھا کہ ڈاکٹر سجا کو بلاؤ تو میں اسپتال کا اسپیشلسٹ صاف دے کر پاس جاتا تھا مگر ایک دفعہ داخلے کی ضرورت پڑی تمہارے ایک ساتھ صاحب انجینئر ہوتے تھے ایک آسپرٹل ہوا تھا اس سے مجھے پیغام وجہ کہ بیمار ہو گیا میں نے اس کو بورڈر بلاک میں داخل کیا ہے اس نے کہا میں نے سنا تھا بورڈر بلاک میں بڑی شخصیات کو داخل کیا جاتا ہے میرے حساب میں ہماری یہ شخصیت ہے لہذا اس کو میں وہاں داخل کر دوں مجھے اس پیغام بجا تو میں اس کو ملنے کے لیے گیا وہ اترا میں بس اترا تو سیدھا میں گیا چوک یادگار سے اس کے لیے سیب خریدے اندر داخل ہوئے جو سیب میں نے اس دیکھے ابھی دعا مانگی تھی کہ یا اللہ یا اللہ بو نا ڈر مار مارے پارا اس میں دعا خرید اس کو قربانی کی نا روز اس کی گیب سنتی ایک بار مجھے صبح صبح جمعے کے دن صبح پہ کا ہوا ہے حادثہ لوگوں کو ہاتھ کو جاتے ہوئے کوتر سے بس گری ہے اور وہ اسپتال میں داخل ہے میں صبح وہ مرکز سے دوڑ دو میں گیا اس کے پاس وہ تھا خادم تھا سو چاہ دو آدمی کی زندگی پکڑو دی تھی بیٹھا اسپتال میں داخل ہے نہ دوائی کے لیے پیسے ہیں نہ ناشتے کے لیے رات پڑ کے تھے وہ مجھے پہلے روپے میں خیال ہے میں نے پچاس روپئے نکارے دیے ان کو تو صاحب دوڑا نہیں کرانے کے بات کر رہا تھا اس نے ایک لذیفہ سنایا وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ تو آتا نہیں ہے کہ تو تے یہاں یہاں کوئی بات کیا کرے کچھ فائدہ ہو تو کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ ایک سکھ جو ہے تیراک کا سکھ اصنا یاترا کے لیے جا رہا تھا جیسا ہم آج کرتے ہیں سکھوں کی یاترا پجا صاحب کو وہاں گرودوارا ہے سمجھدار میں تو سکھ جا رہا تھا یاترا کے لیے پجا صاحب کی تو راستے میں سڑک پر جو ہے تو بہسا آ گیا سنڈا سڑک بن جا رہا بہن آ گیا گاڑی والا کسی کو آرم بجاتا ہے بجاتا ہے تو بہسا کا رسا چھوڑتا ہے تو سکھ کو کہہ رہا ہے صاحب کو سنڈا وہ کھا کے کھا سنڈا اور گولیا تو آگے کھڑے ڈرتے ہی نہیں بالکل تو یہ سرد آخر ہے یہ کہا تمہارے بس ہے اس نے کہا جو لالا سا کہہ رہا تھا ترک رات کراتے ہیں اور چاہیے بات کرنی تھی کیونکہ تصور اس سے آیا تھا کہ اتنا عرصہ ترک کیا گوشت کرنا میں نے کہا بارے مفتی صاحبان کہیں گے کہ باخ روزے کی خلق کو مکی یہ بات لکھی اس طرح کا شاستر کہہ رہا تھا جس سے جی ہم کراتے ہیں سو میں دوسرا کراتے ہیں ہفتے میں دوڑو دے پیر کا اور کر کافی کریم مزاج اس سے روک جاتے ہیں اس لیے فرسم ایک دم روزہ ایک ناختہ ٹھنڈا بہت ہی چھٹی ہم علاج اپنا کرتے نہیں اور یہ ایک مہینے کا روزہ رکھنا یہ ساری امت پر فروش یہ کیا گیا کہ اس کو اگر نہ اختیار کیا گیا تو جس باتیں غلبہ کر کے ان کی زندگی کو جگہ سے ہٹا دیں گے گڑبڑ کر دیں گے لہذا پہلی رمضان سے فائدہ حاصل کرنے کا جو فور فرق ہے اس سے پہلی چیز روزہ ہے اور روزہ تر تفصیلی بات ہے کہ اس میں کھانا پینا اور, اور, اور سے ملنا یہ تو اس کی بنیاد ہے اس میں کوتاہیوں ہوگی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس کا آدھا یا کفارہ جو بھی ہوتا ہے اس, اس کے علاوہ باقی جو ہے محرمات نا جھوٹ سیبت چوگری وغیرہ روزہ روحانی طور سے ٹوٹ گیا برقی بالکل آدھا نہیں ہے لیکن روحانی روزہ نہیں, ہوتا نہیں ہے پھر باقی اگر شیخ نے تو روزے کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ دل کا روزہ پہلے کہ وہ ہے جو, یعنی یہ روزہ کھانے پینے کھائی سے رکنے کا روزہ پھر لکھا ہے کہ آن کا روزہ کان کا روزہ لا اجوارے کا روزہ دل کا روزا. پھر لکھا ہے کہ سرے خاص کا روزہ سرے خاص کا روزہ کیا ہے کوئی بولن یہ جی خدا لحمال بتا رہا آپ کو بتائیں صرف خاص سے کیا اعمال آمد. آمد. آمد. اس بولتا پھر بھولے ہوتے ہیں اس بھر سال بولتے ہیں پھر بلو ہوتے ہیں ہم سے بھی ہوتا ہے آمد. کیا کہتے ہیں جی؟ ماشاء اللہ جی. کرتی گھر پہ پڑتا رہا دونوں مضمون اس کے پڑے تھے اور مضمون پڑے تھے آخر میں زبان کا روزہ جھوٹ وغیرہ سے بچنا کان کا روزہ چیزوں کروزہ سننے سے احتراز آن کا کروزا لاہو لابھ کی چیزوں سے اعتراض غیر محرم نہیں آن آنکھ کروزا لاہو لاب لایونی چیزوں سے احتراز <تصفح> <تصفح> اور سے باقی کیا حتٰ کہ نفت کا روزہ حیرت اور شہوتوں سے بچنا دل کا روزہ خود دل کو خود دنیا سے خالی رکھنا روح کا روزہ آخرت کی لذتوں سے بھی احتراز روح کا روزہ آخرت کی لذتوں سے بھی حضرات احتراضور کے دھیان میں بھی آزمی نہ ہو جنر کے جو عطا کی چیزیں ہیں اس کے دھیان میں بھی آزمی ہو اور صرف خاص کا روزہ غیر اللہ کے وجود سے احترام غیر اللہ کے یقین نہیں غیر اللہ کا دھیان نہیں غیر اللہ کے وجود سے احترام اس کے وجود ہی نہیں ہے وجود اللہ کے عمر کا ہے جس کو موجود کہتے ہیں وجود تو اللہ کے عمر کا ہے جی؟ اس کا تو وجود ہی نہیں ہے اس طرح خاص کے مقام یقین کو آدمی چلے تو وجود چل کر دیس اس دیوار سے ہو تو آگے نکل جائے دیوار اس کے لیے نہیں ہے سابق جو چلے ہیں پانی پر جو چلے ہیں نا تو یقین کو اس مقام پر چلے روزہ رکھنے کی ترتیب ہے ہے منہ بند کرنا ہے صرف نہیں اس کو سیکھنا ہوتا ہے دل, ہے دل کا روزہ کیا ہے کیوں کا ہوگا کیا ہے پھر خاص کروگا کیا ہے یہ سیکھنا ہوتا ہے پہلا قور صاحب پہلی بات اس کو پورے طور سے حاصل کرنے سے انسان کے باطن میں تکوا پیدا ہو بات شوزانیاں نہیں ہو تکوا عجیب و غریب چیز ہے تو قور صاحب کو دوسری چیز بتائی گئی آشہ اور رحمان اللہ علیہ وسلم قرآن حد الداء الفرقان کا مہینہ وہ مہینہ جس میں نازل ہوا قرآن انسانیت کے لیے رہنمائی ہے ہدایت کے سلو کو کھول کر بتانے والا ہے اور حق اور باطل میں زمین پیدا کرنے والا ہے عالم انسانیت کے لیے ہدایت ہدایت کے سلو کو کھول کر بیان کرنے والا اور کیا کی کی پر رہ کرنا April, بات کرنا کو بادی کی طرف یہ طرح کرنا رہی بات جو قرآن پاکستان قرآن ماں ہو شفا اور رحمت شفا رحمت پانی بات ہوگی قرآن پاک کے بارے میں اور کوئی کسی کو آیت یاد ہو کوئی اور فضائل قرآن پاک آیت میں آئے ہوئے ہوں شفا اور رحمت ہدایت ہدایت کو گسلوں فوک کر دانے کرنے والا اور فرق پیدا کرنے یہ پانچ خصوصیات کی ہیں تو آپ رمضان میں جو دوسرا عمل ہے جس کے ذریعے رمضان کا فائدہ ہے اس رکل سے کی تربیت لینی ہوگی وہ قرآن ہے اور ہمارے یہ رمضان میں ختم ہو رہا ہے تو ہمارے استنیال کے پروفیسر صاحب آتے رہے بیان کرنے کے لیے پی ایچ ڈی آزاد ماشاء اللہ بڑے ضرورت بیان کرتے رہے اور کہہ رہے تھے جب نہ آتے ہوں تو اس کا پڑھنے کا کیا فائدہ ہوں اس سے بات کہہ رہے تھے کیونکہ یہ تعلیم جو ہوتی ہے نئے وغیرہ تیزی جو ہوتی ہے انسان کے اندر بے احتیاطی پیدا کرتی ہے عورتوں کی مستشقین کی تربیت سے نکلتے ہیں یورپی علماء کی اس کی یہ کا وہ ہوتا ہے سب کو در قسم کا طرز ہوتا ہے اچھی وغیرہ طرز نہیں ہوتا ہے ہمارے بولان صاحب اس پر عجیب دلیل بتایا کرتے تھے کہتے ہیں کہ فضائے قرآن بیان کرتے ہوئے الحمدللہ للہ کو نہیں کہا کہ اسلام نہیں کہ علی گلم نہیں ہے فرتیج نے کیا ہے جی علی فلاح نیم کا کہا گیا ہے کہ الفلا حرف حرف الم حرف الام حافظ تو یہ اس کا گیا اس کے بعد نہیں کسی بھی نہیں آتا اس پرتیس نے کیے ہیں تو دوسرا جو ہے قرآن پاک کے ذریعے سے رمضان کے فوائد حاصل کرنے ہیں وہ کیسے حاصل ہوں گے اس کا سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ تراوی میں کھڑے ہو کر سننے سے ہوتا ہے اور وہ ماننے کا فائدہ نہیں ہوتا اس لیے اگر آج بھی روحن مانی تفصیل نماز میں پڑھ لے تو اس کی نماز ادا کی اداد نہیں ہوگی کیونکہ وہ نور جو ہے الفاظ پر نازل ہوتا ہے الفاظ نازل ہوتا ہے اور نازل ہونے والے آدمی سے ہو کر پڑھنے والے سے ہو کر سب پر پھیلتا ہے سب کو قلوب پر آتا ہے دلوں پر پڑھاتا ہے دلوں لوگوں کو روشن کرتا ہے تو سب سے زیادہ استفادہ اس نور سے لینا ہوتا ہے لوگ تعریف میں نماز میں کھڑے ہو کر پڑھتا ہے اس سو میں کی ہے کے بندے بیٹھ کر پڑھتا ہے پچاس میں کیے اور جو ہے تو باضو کا پڑتا ہے تو پچیس میں کیا ہیں بغیر اردو کے زبانی پڑھتا ہے تو دس میں کیا کرتی ہے اس میں دس دیکیا اس کو ہیں اچھا تو کی ہے اس میں دس, دس, دس بغیر والے کے لیے اردو اور بیٹھ کر نماز پڑھنے کے پچاس اور کھڑے پڑھنے والے کے سو ہے <تصح> تو یہ جی مفتی کے اللہ صاحب نے تعلیم الاسلام میں بشر نظر تعلیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہمارا میں دو کتابیں آتی ہیں باقی شامی وغیرہ کے حوالے خطاب ہندی عالمگیری کے تو وہ تو مفتی شہجان صاحب کو آتے ہوں گے مفتی آفتاب عالم صاحب کو آتے ہوں گے علی صاحب کو, آتے ہوں گے شفری صاحب کو اللہ لکھا ہے کہ ایک کا سننا تو سنت موقع ہے ان دونوں میں آیا ہے دونوں کتابیں کسی اور جگہ سنت موقع لکھا ہوا ہے دو سننا جو ہے مستقب ہے تین قدم سننا فیل ہونا یہ مستحب سے رکھنے کی ضرورت ہے سنا جائے کھو جائے ایک دفعہ ہماری تلاش لمبی ہوتی ہے نا سمجھا ہماری ساتھ اس سے سمجھانا ہمارے ساتھ پہ سمجانا ساتھ پا کا شوق ہوا کہ احتکاب کرتا ہوں ان کے ساتھ اب اسے احتقاب کیا تو وہ تو تھا فرید صاحب سے چلے کے لیے غبل والا کار جو ہے تو بیل جو ہے نا جات میں رہتے تھے تو غبل کے لیے بیل آدمی بہت کم دیتے تھے میں اس میں کہ صرف لگانا ہے چٹنا چٹ میں اور حال میں تو پیچھے بدن کھینچتے ہیں زمین کو کھینچ لیا اللہ بات کیا تھی سنیلا ملک یا ڈاکٹر سے ڈاکٹر کی بار پگڑا کیا تو بےچارا بیمار تھا شوگر کا مریض تھا بدنی بڑا باری تھا تو خیر میں نے کہا اس کو میں کوشش کرتا تھا کہ مرتا مسائل اس کو آتا ہو وہ مشکش شریف پڑھ رہے کوئی مسئلہ پوچھے کہ مشکاذ شریف کی طرح سے مسئلہ بیان کیا کرے کیوں کہ عزیز سے مسئلہ بیان کرنا بہت مشکل کام ہے خیر میں کہ مشکاذ شریف نے باپ قیام لہلوا والا درخواست تو درخت کیا ولی صاحب نے درخت کیا نا اس میں لے کر صحابۂ اکرام جو بوڑھے ہو گئے تھے میں دانگان گھوڑے نہیں لڑا سکتے تھے پھر انہوں کتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ بڑا کھڑے نہیں ہو سکتے راکیاں چیک کر کھڑے ہوتے تھے. اور اتنی لمبی تراوی پڑی گئی ہے کہ لوگ ترابی سے دوڑتے ہوئے گھروں کو جاتے تھے تاکہ کھانا کھائیں کہ ان کو سیری ہو رہی ہے تو ساری پڑی پڑی ڈاکٹر <laughs> <laughs> <laughs> اللہ عمر فاروق رضی اللہ اعظم نے ایسی فجر کی نماز پڑھائی ہے کہ پہلے کار میں پڑھی ہے سورہ یوسف اور دوسرے میں ہے سورہ سرحکا اور تلیہ فجر کے ساتھ شروع ہوئی ہے اور تلیہ افطار کے قریب ختم ہوئی ہے اب اخارا بنتا ہے نا تو ایک چسکا ہے خیر قرآن سے فائدہ حاصل کرنا ہے اس کا استفادہ, اس کا استفادہ اس کا جو استفادہ کب ہونا ہے اترائی میں کھڑے ہو سننا ہوتا ہے تو جان بیٹھ جاتے ہیں چلے چلو یادر جی کل پیچھے باتیں کر رہے تھے تمہارا لایا تو کھڑو یہاں تک کمر ٹوٹنے لگے yeah. یہ تو دکان میں کمر توڑتا ہے جیسے کھیت میں کام کر کمر توڑتا ہے یا دت میں کھڑے کمر توڑتا ہے اس کا معاوضہ تنٹکے جن ٹکے ہوں یہاں کا تو کمل توڑ کر ضرور دے کا کیا معاوضہ ملتا ہے دنیا کے لحاظ سے دوسری بات یہ ہے وہ تراڑی میں تھرلا تھا تو توفیق دے اس کے مانی اس کا عمل ساری باتوں کے لئے تو دے ایک گلا ہے کہ آج تک میں نے سائے لاہور میں شیخ رحمت اللہ علیہ کے مریدوں کے خاندان میں آف شریف صاحب کے دو بیٹے سنایا کرتے تھے ایک پارا سوا پارا پڑے ان کے پیچھے ترتیب والا ختم میں نے سنا ہے میں کہ ترتیب والا ختم کبھی نہیں سوا پارا سے پڑھ کر کسی پتہ کی ضرورت نہیں سبزہ بولتا ہوں آج ہمارے حافظ صاحبان دوسرے میں تیسرے میں چوتھے میں پچھلی آئر کو دہراتے ہیں ختم تو پورا ہو جاتے ہیں لیکن صاحب ترتیب تھی کہ پہلی آئے پہلے ہو بعد کی آئے بعد میں رہی ابھی تک میں نے کئی حافظ میں دیکھا کہ اس نے روقاف کی پابندی سے لطف ختم ہو جاتا ہے جگہ پر کرتے ہیں مانے کو گڑبڑ کر دیتے آئے کالی غلطی ہو گئی ایسی غلطی ہو گئی کہ اس سے مانا بات آپ یہ پہلے جن تو وہ ہنگامہ کر کے آپ صاحبان کو میں نے الفاظ کو بدلنے کے فتح کے بارے میں کہا کہ لفظ بدلنے پر پتہ بہت ضروری ہوتا ہے جب ہا کو کھا پڑ رہا ہے کھا کو کھا پڑ رہا ہوا پڑ رہا ہو بہت ضروری ہوتا ہے جب زبردست پتہ اس میں جو فرق آ رہا ہو اور الفاظ کا پتہ یہ بہت ضروری ہے ہوتا ہے زمانہ بدلتا ہے آئے طرح زمانہ نہیں بدلتا ہاخ اور حاک ہاتھ تھریسا آدمی کی آزادی کر سکتا ہوں ایک دیر سال بھی اس کے بعد اتنی بہتی ہو گئی ادا نہیں کر سکتا اس کی میری ہو گئی اس کے بارے میں یہ ہے کہ آپ اس کے بجائے والے طرح, طرح پڑھیں اللہی والے پڑھ پڑا بھی تو وہ ض ض ض ضروری نہیں ہے ہاں برک مفتی رحم اللہ علیہ کے پاس میں نے آدمی بھیجا دو فتح پوچھنے کے میں نے کہا ایک تو کہ اللہ پڑھنے والا حافظ کا کیا ہے دوسرا لہن خبی پڑھنے کا انداز پڑھتے کس طرح کیا تو خبر پڑ گئی کیا ہو جاتا ہے تو یہ خیر یہ بات ری میں آ رہی تھی خطرہ میں جتنا وہاں کرنا چاہیے اتنا نہیں کیا جتنا کھینچنا چاہیے اتنا نہیں کھینچا کم کھینچ دیا زیادہ کھینچ دیا آپ بناتے نا جی اللہ اکبر اللہ اکبر ہمارے جو تھے الگ الگ درجات جنگ فرمائے ابراہ رحمۃ اللہ علیہ پکڑ کر آپ تم خوب ٹھیک کرتے سر جی اور اذان دینے والوں کو خوب ٹھیک کرتے حالم شریف ہے ان کے مردوں کو پکڑا اللہ نے ایک روک دیا تھا اللہ کا سالک تھا, تھا مرد ہے کو کوئی بات سر بنانے کے لیے کھینچتے ہیں اذان اذان دینے کے لیے اذان دی نا اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ ہوک بر اکبر, اللہ ہوک بر اللہ ہوک بر اللہ کامل کا طریقہ بلکہ کابل صاحب تھا ابھی آیا ہوئے تھا اس وصل کا ایک اور طریقہ نکالا تھا وہ راہ تھا اللہ حک بل ہوکر کیا تھا کا سلا دو کام تو سلاد اللہ اکبر اللہ اکبر یاد کر ہمارے والے ساتھی بھی اس کام سے کرتے تھے تو میں نے کافی گان کو سمجھائے تو سمجھ نہیں رہے تھے میں نے کہا کہ ان سے کہیں کہ رائے کام تو ٹھیک معاف روک سنا کرو کہ حضرت ہے مولانا زبیر صاحب ادر جی کے وقت میں حکامت کرتے تھے اس کو سنو کیسے کرتے ہیں تو خیر جی بات کیا تھی جیسے خیال نہیں کرتے خیال نہیں کرتے وقف کا خیال نہیں کرتے حالانکہ اتنی محنت کر کے ہمارے جو یہ پاکستانی رسگلکھاتے ہیں اس وقف کا وقت سے لازم کی لامت لگائی گئی وقت سے جائز کی لگائی گئی یہاں وقت پر لکھا گیا ہاں جی ساری بات لکھی گئی کیوں کہ اس کے بغیر ماننے کا جو ہے لفظ جاتا رہتا ہے جی؟ اب یہ جو ہے کہ قتل داود جالوتا ہاں جی داود جالوتا قتل داؤدا جالوتا کا فرق ہے مانا سن، ہاں جی مانا بڑکوں کو بات کراؤں گی جن پر لکھے ہوتے ہیں کہ جگہ ہیں کہ ان ان سے پڑھنے سے اگر آدمی پڑھے تو کفر ہو جاتا ہے تو زبر زبرغیر کا فتح اور لفظ کے بدلنے کا فتح یہ بہت ضروری ہوتا ہے है? پھر یہ آدمی آدمی پڑھ لیا اور پڑھنے کے بعد تین آیت گزر گیا بس تین آیت گزر گیا تو حکم ناخ ہو جاتا ہے اب اگر قدر نہیں کرتا ہے تو نماز ٹوٹ گئی ہے تو نماز ٹھیک نہیں ہوتی ہے میں ہر سال کو کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے بندے روموزی اوقات کے طرز کا خیال کرتے ہی اپنے سال کے لیے اس کو پڑھتے سنتے جاؤ آدمی کو ماننے کا سبحان اللہ تو یہ بات یعنی اس کے بارے میں بارے میں ہو گیا دوسرا کورس جو شک ہے وہ یہ ہے تیسرے وہ ہے باہر نصیق الام اسکیم اس سے پہلے کریں اولاد اولا بادشر تم آپ مساج تو نہ ملو جب کہ تم احتکاب کر رہے ہو مثلاً تو وہ احتکاف کا تذکرہ بھی قرآن پاک کی آئے میں گیا احتکاب بھی کرنا ہے حضور صلی اللہ علیہ عرم نے احتکاب کیا ہے اور دس دور کا احتکاف ہمیشہ کیا ہے ایک دفعہ کسی وجہ سے قبضہ ہوا تھا اس کے سال وفات پر آپ نے بیس دروپ پر کیا ہے اس دس دن کے زالے کے لیے بیس روز پر اسپال پر کیا ہے جبکہ ساری دنیا میں پختر پھیلا ہوا تھا تو بے نمازے نہیں مر رہے تھے کافر مر رہے تھے لیکن ان دنوں کو آپ نے وقف کیا ہے یقو ہو کر اللہ کے ساتھ میں بیٹھنے کا احتکاب کا نہیں تو لہذا تیسرا طور پر کا رمضان جو سفائدہ سے ہوگا جو احتکاب کرے گا اور فجد و مسکین جو آدمی صاحب نصاف فطر دینے کا اسد کا فتر دیتے ہیں چار باتیں تو یہ چار باتوں کو جب آدمی رمضان میں کوشش کر کے حاصل کرے گا ٹرف رمضان کی برکات اور رمضان کے فضائل اس کو حاصل دیجیے ٹھیک ہے لہذا شرائط کے لحاظ سے اس کی میں نے پوری تفصیل کہ دل کا کیا روزہ ہے روح کا کیا روزہ ہے خاص کا کیا روزہ ہے اس کو سیکھے آدمی شہر نے کہا ہے کہ بزرگوں کا طریقہ تھا کہ افطار سے تھوڑی دیر پہلے کوئی سفتاری کے لیے کوئی چیز آ گئی تو آپ جو ہے تو یہ تقاضا ہے کہ اس کو پاس میں رکھا جائے کیونکہ توکل کو خراب کر رہا ہے اس کو بھی دے دیا جائے اسی وقت جو چیز آئے اس کو استعمال کیا جائے وہ دل کے روزے میں فرق آ جائے کیا آپ نے یہ تمام کیا دنیا کی چیز کی طرف جسوسی کے آدمی کھل دیا کرے پاک کے سننے سنانے میں کوشش کرے آدمی اور اعتقاد کی کوشش کرے اور آدمی چوتھی کوشش کیا ہے صدقہ فطر ادا کرے سب کا فطر ادا کرے سب کا فطر جب تک ادا نہ ہو اور بھی آسمان اور زمین کے درمیان لٹک رہے ہوتے ہیں کہ قبولیت کے اوپر نہیں چڑھ رہے ہوتے ہیں یہاں تک کہ صدقہ کا فطر ادا نہ کر دیا جائے اور صدقہ فطر یہ آخری ایسے میں ادا کرنا چاہیے کم از کم نماز سے پہلے ادا کرنا چاہیے نماز کے بعد اگر ادا کیا تو ایسے ہی جیسے اس نے کضا نماز پڑھی کو اس کا وقت تھا گزر دیا جانا پھر بھی ضروری ہے لیکن اس کے جو فضائل تھے وہ نماز سے پہلے ادا کرنے کے اب اس کو فضائل نہ رہے کو ایک قرضے کے طور پر ادا کیا ہے تو آج ساری دنیا اسلام کو بریک وقت رمضان دیا جاتا ہے آج کل یہاں پر گرمیاں ہیں تو جنوبی افریقہ میں اور نیوزی لینڈ میں اور اسٹریلیا میں سردیاں ہیں وہاں سردیوں کا رمضان ہے پھر جہاں مقصد سردیوں کا رمضان ہو جائے گا وہاں گرمیوں کا رمضان سارے موسموں سے گزارا جاتا ہے تربیت کیس میں سارے موسموں سے گزارا جاتا ہے جاتے ہیں اگر تاریخ رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ کوئی یہ حدیث ملنے کے لیے میرے پاس آیا ہوا تھا تو اتنے کوئی مریض ان کا آیا ان کا حضرت جذبات کی شہانیت ہے تن ہو. تو ادھر کا تو ہے کہ قاضی حسن آپ سے بات کرنے کے لیے آیا تھا مجھے کیا مجھ میں ہے کہ میں بات بات شروع کر دوں آپ <tul> سے پوچھنے کے لیے آیا مجھے کیا پہنچتے ہیں اس کو بات بتاؤں لیکن ارے عدیم ذرا بےتوکے ہوتے ہیں یہ بےتوکا مزاج ہوتا ہے جو مزاج عزیز ہوتا ہے تمہارا کہتے ہیں کیڑے ہوتا ہے کیڑے بچے میں آتا ہے مزاج پہلے سے بےتوکا ہوتا ہے اگر سے بولنے سے پہلے آلہ کے ملنے کے لیے آیا کچھ بات پوچھنے کے لیے آیا ان سے بولنے سے پہلے کہا روگر اس نے کہا روزر میں رکھے ہیں اس سے جذباتی شیبانیاں اور بڑھ گئے ہیں تو اگر صاحب اللہ فرماتے ہیں کہ میں خاموش ہو گیا کہ اب جواب دے اس کو حدیث سے یہ جواب دیتے فکر کے مسئلے مطلب سارے حدیث سے براہ راست فیصلہ کیا کرتے کر رہا ہے یہ چلو جواب دے آپ جس کو دیکھ رہا ہے اس کو دیکھ رہا ہے وہ بتاؤں اس بات کو میں کہا ہوا ہے ابیز شریف تو کہتی ہے کہ روزہ رکھنا سیمانیاں ٹوٹتے ہیں وہ آدمی کہتے بڑھ گئے تو جس طرح وہ ہو گیا پنچر ہو گیا پھر میں کیا برف دا سر میں روزے رکھنے کا نہیں آیا ہوا روزے رکھنے رکھنے کا آیا ہوا ہے جب تک کسرت نہیں ہوتی ہے اس وقت تک چھپٹ نہیں ٹوٹتی کیوں کہ اللہ نے ان کو حکیم نے بہت ایسے تو کہا تو میں آگے بات کی اور اپنی حکمت کے اصول پر تو میں ڈاکٹری کے اصول پر تو انہوں نے کہا کہ یہ شیرخوری سے بدن میں روبتے ہیں زیادہ ہوتی ہیں بہت کھاتے ہیں ہم لوگ روز ہے جب دو تین دن آدمی کا کھانا کم ہوتا ہے تو آدمی کے بدن کا لوڈ کم ہوتا ہے رتوب دیں ذرا کم ہوتی ہیں تو اس سے اس کے کباب جو ہیں زیادہ مضبوط ہوتے ہیں کباب زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں جہاں رباد شوانیاں بھی انسان کے کباب میں سے ایک قوت ہے نا وہ بھی زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے پھر جب روزہ کثرت ہوتا ہے جب کافی تم روزہ ہوتا ہے تو پھر وہ جو ہے شادو ٹوٹتی ہے پتہ اس کو کہتے ہیں وہ الف الف الف الف الف الفاظ میں ہی بات ہوتی ہے ایک اور آپ کو بات سنا دوں یہ مفتی صاحب تھے نا لاہور والے انہوں نے ہمارے دور ڈاکٹر صاحب لاؤز... میں بھی لاہور الاؤز... میں تھا ہمارے دور ڈاکٹر دوبان ان کے پاس بہت سارے جاتے آتے تھے ہمارے بھی مسئلہ تھا مفتی صاحب کو بھی پوچھ کے آتے تھے آئیں کوتا چلنے پھرنے کی طبیعت ہی نہیں <laughs> ہے سال سال شہر نہیں گیا ہوا تھا اسی راستے پہ جانا نمبر سنایا ان کا قول مفتی تھانوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک آدمی آیا تین سال سے نے فتح میں کام کیا کہ موڑی صاحب نے تین سال فتح میں کام کیا تو اس نے کہا تین سال پانچ سال کام کرتے کہا جی میں جاتا ہوں میں نے پوچھا کیا بات ہے تو اس نے کہا جی میں نے کوئی تین سال آپ لوگوں کے ساتھ کام کیا فتوا میں اور ابھی مجھ سے فتوا غلط ہوتا ہے وہ مایوس ہو گیا کہ میں نہیں سیکھ سکتا تو کہہ رہے میں نے اس کہا میں بیس سال سے کام کر رہا ہوں فتو کچھ بیس سال سے کام کر رہا ہوں ابھی بھی جو ہے مجھے چاہتی ہے کہا تھا کہتے ابھی مجھے اردو کہہ میں ان سے پوچھتا ہوں تو یہ ہدایات کی عبارت سے مجھے فتویٰ نکال کے دیتے ہیں وہ فتویٰ ہدایات کی عبارت میں ہیں چلو میں نہیں اس کو مطلب نکال کر دیتے ہیں لیکن وہ جو مات ہوتی ہے اس طرح ماری نگاہیں گے اللہ نے ایک رساس عطا فرمایا مہاراج غیر یہ ہے کہ ایک دو دن کی بات تو ہے نہیں ہے کہ احتکاب کر کے چند دن باتیں سن کر چلے جائیں گے اور مسئلہ حل ہو جائے گا یہ تبھی عارف ہوا ہے انٹروڈکشن ہوا ہے ابھی اس چیز کو سیکھنے کے لیے کمر باندھیں گے اور سارا سال محنت کریں گے اور مایوسی کی کو کوئی بات نہیں ہر چیز کا علاج ہوتا ہے آپ آتے نہیں آپ پوچھتے نہیں آپ آئیں پوچھیں سوال ہی پیدا نہ تک علاج نہ ہو بہت مشکل سے مشکل اس چیز کے جب اللہ تبار وال لازمی کیے ہیں تو اللہ صاحب اللّہ صاحب ہمارے آپس ایبان ختم کر پڑھا کرتے ہیں نا پہلے ذکار پڑھتے ہیں عذاب العلیم تک پہنچاتے ہیں اور دوسری پڑھا کرتے ہیں اس میں کون سی آئے تھے حاصل اللہ کے بننے پہلے میں تو عزاب کا فکر کیا دوسرے نے تیس کیا تبدیل کیا ہے کہ اس کو اس کے آگے کون ٹھہر سکتا ہے اور پھر جو اس کے بعد دعا کرنی ہے تو اگر کسی یاد سے آپ کچھ مانگنے کے لیے جائیں اور بیٹھا گر گیا کانگ اس کی ٹوٹی ہوئی ہے اور کہے کہ آپ کس لیے آئے تو وہ کہتے مجھے تو پانچ سو روپئے ہی چاہیے تھے وہ آ کے پانچ سو روپئے کی طرف متوجہ کانگ ٹوٹے کے مسئلے کی طرح. کہ دعا, کیا دعا کیا دلوقت دلوقت کی رحمتوں کا ان کا تذکرہ کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ گرام کو متوجہ کرنا اس لیے ماہرین کہتے ہیں کہ مکل تک پڑھیں اور دوسری مہلا اللہ فلاح کو پڑے کہ اس میں بات ہی ساری باتیں آئیں آئی آئی. پھر دو آپ مانگے میں ہمت کریں سیکھنے کی چیز کو آل. ایک دو دن کی بات نہیں ہے ابھی جب آپ جائیں گے نا چلیے آپ کو بات سنا میرا تجربہ ہے کہ رمضان میں باندھے جانے کا تجربہ ہے میرا سرکش باندھے جو ہوتے ہیں چھوٹے شیتان ہوتے ہیں چمگڑے ہوتے ہیں کیونکہ جو وقت سے جو کوشش کرتے ہیں نا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تجربہ ان کا کمزور ہے کہ مجھے جو ہرات پہ چاہتے ہیں سکاف دینا تو اس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ وہ ہیں جن کا تجربہ نہیں ہے اور جب عید کا دن آتا ہے عید کے دن گھر جاتے ہیں نا تو, تو با ایسی منصوبہ بندی ہوتی ہے شیطان کی کہ بالکل ٹھیک منصوبہ ہوتا کہ ایک تھوڑی جیل میں اعتکاب ہونے کے لیے تیار گھر والی کو تیار کیا ہوا ہوتا ہے کہ تو نہیں تھا یہ ہوا یہ ہوا یعنی اس پہ مزے کی ناچ تھی ماں اور ادوئی آسیق نا یہ مصیبت یہ بس لگا یہ مسئلہ ہوا ابھی بالکل مرض بدلی کیوں رہے ابھی جھگڑا ہو خوب لڑائی ہوئی سب ایسا آپ دل بلا جائے کچھ بھی بات کری تو جب جائیں گے نا آپ کے انتظار میں کھڑے ہیں دروازے پر آپ شیطان آئے ہوئے ہیں نا خان سے بڑا دیکھ لے گا ٹھیک کریں گے سر اہتمام جو نو بچے ہوتے ہیں اب تو کیا بھائی ات کر گیا گاڑی رکھ کے گیا ایسا گم ہوگی آتا ہی اس کو کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں آخر سے ڈے دی جائے گی کرا کتنے لگوا رہی ہے تو پہنکاؤ سے کہو کہ تم ایک آدمی نہیں ہے کئی جی آدمی ہمارے پاس آتے جاتے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ تم جاؤ گے تمہارے ساتھ شیطان کیا کرے گا احتکاب سے نکل کر صاف دوڑ بلا دے گا ایک, ایک کہ آپ پھر بھاگ جائیں آپ پھر, پھر آئے ہیں ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ کسی دن پکا کر دے گا جو پکا ہو گیا میں سائیکولوجی ڈپارٹمنٹ میں گیا ایک تقریب کرنے کے لیے تو ان کا فرائی ڈیک بہت خدیث مائر نفسیات افراد پر ایکسپلور کر جس کا فلسفہ ہے کہ ساری چیز میں اس بلا شخص پر چل رہی ہوں تو اس سے لکھا ہوا ہے کہ کوئی آدمی ہے کہ میں نے جنسی بچ بط... نہیں کی ہوئی ہیں کہ ان میں سے آ کے نو نانے سے دیکرار کریں گے میں نے کوتایاں کی ہوئی ہیں اور ایک پیزا دکھرار نہیں کرے گا اور دا پرسنٹ کمسنگ فیز چلیں گے لائف جو آج بھی خراب نہیں کر وہ جھوٹ بولنا ہے کیاوتے ہیں اس میں کوئی اچھے لوگ گزرے گئے تھے تو میں نے طریقہ بنایا تھا سال میں صاحب کی کرایہ کرتے تھے اعظم صاحب کی وفات کے بعد یہ تھا بجے بلاتے ہیں ہم لوگ جہاں نیا بات کہہ دی ان کا بدل تو نہیں ہو سکتا تو ان سے میں نے کہا تو فراہٹ اس بات کو کہتا ہے لیکن میں ایکٹ سو کے سلسلے کے انتظامیہ ملک کو چلانے والا ہوں اور میں آپ اس بات کو کہتا ہوں ہم جو ہے جذبات اور سیکس کی سو فیصد اصلاح اور غیر شدید سو فیصد اصلاح کسی کوتاحی کے مرتقب مطلب نہیں ہوتے ساری بگنوں کے ہج کریں لائٹ تو جھوٹ بول رہا ہے کہ میں سے لانوں اور آب اب آپ نے کہا آپ سے کوئی تجزہ کرنا چاہتے ہیں تو آئے اچھا جو ہم اس کو ہدایت دیں گے اس کو ممبر کریں دیکھیں کوتا ہی کے نہیں سو فیصد اسلح ہوتی ہے بٹوری کا اور یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے جو کافر آپ کو کہہ رہا ہے کافر کے پاس کیا سرمایہ ہوگا چلے کافر کے فرسود کی بات آ گئی سنا لیں تو اللہ اقبال کہتا ہے کہ میں یوروپ کے دورے پر تھا تو اس کو اللہ نے بڑی شورت کا فرمائی تھی مشرق کے نام سے میں شروع ہوا ہے اور مغرب کے فلاسفر اور مغرب کے حکام یہ چاہتا ہے کہ مشرق کا دانش کرے ہم سے ملاقات کرے میں فرانس گیا اور فرانس کے ایک بہت مشہور پروفیسر تھا بلکہ اس کا نام تھا اور فلسر فلسر دنیا میں چلتا تھا دب دبا تھا تو کیا جن دنوں میں میں اس کے ملنے کے لیے گیا وہ ایک پر کام کر رہا تھا ریئلٹی آف ٹائم یہ کوئی فلسفہ کم موضوع ہے پتا نہیں کیا آیا تھا پتا نہیں بڑا بڑا ہو آتا ہوگا ریئلٹی آف ٹائم پر کام کر رہا تھا فلسفے یہ روزگار فقیر کتاب ہے اقبال کے بارے میں لکھی ہے قبیس ڈاکٹر جاوید اقبال نہیں جو اس کا بیٹا ہے جس تو اس کو روزگار کر چھوڑا ہے اس کا خاص دوست جس نے کہا کہ میں اس کے ساتھ رہا فقیر وحید الدین کہتے دوست اب پروفیسر صاحب نے تذکرہ کیا کہ میں ٹائم پر یہ کام کر رہا ہوں یہ کام کر رہا ہوں یہ کام کر رہا ہوں تو علامہ اقبال نے سے کہا زمانے کو برا نہ کہو زمانہ خود خدا ہے آپ نے کیا میں نے کہا کہ زبانے کو برا خود خدا آدمی حیرت ہکا بکا اس نے کہا آپ نے جملے میں میری ساری تحقیقات کا حل بتا دیا تو کہتے میں نے اسے کہا یہ میرا جملہ نہیں ہے یا چودہ سو سال چودہ سو سال پہلے میرے نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات ہے تو ساز رقل چکر کھائی میں اس نے کہا یہ عالمی جدید سلسطے کا مائع اس نے کہی ہوتی پھر بھی کوئی بات نہیں چودہ سو سال پہلے یہ بات کی ہوئی ہے سبحان اللہ ہمارا ہمارے دو پروفیزر سے سلسفتے کے ایک دہریہ ہو گیا تھا دوسرا اسلامک زین کا تھا تو دہرے نے بڑا ہے ہیڈ ہوئی تھا اس نے بڑی کھپت مچائی ہوئی تھی تو میں کہا کرتا تھا کہ جب فلسفہ تھوڑا ہو تو پروفیسر اخبار بن جاتا ہے جب پورا ہو جائے بن جاتا ہے پھر <laughs> یہ <laughs> <tubar Allah> کہتا ہے کہ میں اٹلی گیا اٹلی کا جو وقت جو تھا صدر تھا وہ سلینی تھا یہ ہٹلر کے ساتھی اور مجھے گزرا ہے مثلاً اس کی خواہش ہوئی کہ مجھ سے مل کے میں ملنے کے لیے گیا تو اس نے کہا آپ دانشور مشرق ہیں آپ مجھے کوئی خاص مشکرہ دیں خاص بنائی کی بات کہ میرے فائدے کے کیا مشرق دیں تو کہتے میں نے اس سے کہا کہ شہروں کی آبادی بہت نہ بڑھنے دینا شہروں کی آبادی محدود رکھیں جب کوئی شہر زیادہ بڑھنے لگے تو آپ دوسرا شہر بسائیں اس اس بات کو سنا تو کہتے ہیں بڑا جذباتی آدمی تھا جو آدمی تھا وہ کھڑا ہوا اس نے میل پر تھا مارا اس نے کہا what an excellent idea باقی آج کے بمباری کے دور میں اگر آپ کی ساری صنعت آبادی اور چیزیں ایک شہر میں ہوں تو, تو آنے باہر میں تباہ ہو جائے گا اور بکھری ہوئی پھیلی ہوئی ہوا کار کہتے, کہتے میں نے کہا کہ میرا آئیڈیا نہیں ہے یہ چودہ سال پہلے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ کہی ہوئی بات ہے کہ کو زیادہ نہ ہونے دینا جب اس کی آبادی زیادہ ہو جائے تو آپ کو کون نہیں ان کا جی. کتاب ہے پریشان ہونا چھوڑیے جینا شروع کیجیے کیسے پریشانی سے زیادہ تصیع آج ہے تو جینا جینے کا طریقہ سیکھا جائے واقعی اس کو میں نے پڑھا ہے ایسی عجیب غریب یعنی ہے اس میں خیر کنگیز ہے میں پھر متکہ لوں گا میں نے خلاصہ نکال کر بتایا میں نے کتاب بڑی حرت انگیز ہے لیکن اس کی اٹھان یہ ہے وہ کہتا ہے کہ میرے نفسیاتی اصولوں سے اور میری مہارت سے جب آپ کی پریشانی دور جائے گی آپ جن سیکھ لیں گے تو اس میں پھر کو بہت دولت ملے گی بہت شرف ملے گی یعنی میں نے کہا اس کی اٹھان جو دولت شورت پر ہو رہی ہے کتاب کی اٹھان اس پر اسے اس جعفر کرنا چاہتا ہے اور یہ اس آدمی نے جس سے کتاب لکھی ہے یہ خودکشی کی موت مرا ہے خود خودکشی کی موت مرا ہے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے تاریخ جہاں کی تو سہر کر نہ سکوں جس سے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا آگے کیسے آ جائے کی چھ تاریخ زندگی کی شب تاریخ سہر کر نہ سکوں سبحان اللہ وہ روشنی تو اللہ تبارے وطالہ نے قرآن کی شکل میں دی ہے پنجاب یونیورسٹی کا وائس چانسلر تھا نفسیات کا بڑا مای سر کی وی تھا عالمی شہرت یافتہ تھا اور جب الجھتا تھا اپنے مسلوں میں تو ہمارے حضرت مولانا صاحب کے پاس آیا کرتا تھا پوچھنے کے لیے کیونکہ کہ نفسیات والے کہتے ہیں کہ وہ چیزیں جو ہمارے پاس کرفیوژ کی شکل میں ہیں کرفیوژن کا کیا معنی ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو ہمارے پاس الجنے کی شکل میں ہیں وہ فیصلہ کر گائے کی شکل میں مم. مم. یہاں کے نفسیات والوں کو میں نے بتایا نا بس پس ابھی سنت پر کو بتائی وسطر سات لہر کی شکل میں آتا ہے گزرتا ہے آتا ہے گزرتا ہے بدن پسر نہیں جاتا ہے پکڑ پسرنی کی حدیث نرس وسطے کو جما کر کے پیچھے چلنا اور سے لطف لینے کو کہتے ہیں اس سے اندر ہارمونا چینج آتی ہیں بدن میں تو اللہ تعالیٰ کی شہ مت کی وسیع ہے اس پر پکڑ نہیں ہے لیکن اس کا روحانی نقصان ایک آدمی کو ہوتا ہے اور بدنی نقصان بھی اس کو ہوتا ہے یہ جیسے نفس سے پھر زیادہ ہے تو یہ نفسیات میں نے بڑے آرام ہیں تو کیسا تجزیہ کیا ہوا برسوں سے آتا ہے پھر جی نفس بنتا ہے پھر زیادہ بنتا ہے پھر اسمل ہوتا ہے اس نے میرا دھیان سنا ہے یہ آرمون رزیز کے بارے میں ڈاکٹر بدرمان بیٹھے ہوئے نہیں بیٹھے ہوئے ڈیزائن کیا ہے کہ خیالات سے جو ہارمون نکلتے ہیں اس کے بدن پر کیا اثر آتے ہیں بایوکیمیکل افیکٹ آف دی ہارمون ریلیز انڈر دی انفلوئنس کیا ہے یہی ہے خیالات خیالات کے نتیجے میں جو بدن کے ہارمون نکلتے ہیں اس کا بدن کی صحت پر کیا اثر آتا ہے جس وقت میدان جنگ میں مجاہد کھڑے ہو کر نر تکبیر لگاتا ہے اور آگے, آگے کی طرف دوڑتا ہے اس فرق اس کے بدن میں ایک ہارمون نکلتا ہے جو اس کے علاوہ نہیں نکلتا ہے اس کو نلارفین کہتے ہیں اور نلاثیر کی تاثیر ہوتی ہے کہ اس وقت زخم کا درد نہیں ہوتا ہے وہ فقط اس وقت نکلتی یا سفیا کہتے ہیں کہ اس وقت سما کا وجہ وقت جس وقت جو چھسلی حضرات کا ہے جوش پر ہوتا اس وقت نکلتی ہاں جی وہ ڈول باجی وغیرہ سما نہیں ہوتا مطلب آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب ابھی سما آئی جا کر جائے ات سے گیا ہوا بیٹھا ہوا ہوگا ڈول بازیا سن رہا ہوگا بولے ڈاکٹر صاحب تمہارا والا خبر داغا شہر ہے داغا شہر خبر ہے ماراج جی ہمارے سامنے رات کو بیٹھ رہے ہیں نہیں ہوتی ہے جی صبح اتنے کا نہیں ہو کر نہیں ہوتی تارا ساتھ کیوں تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے جی مار اللہ بنا دوں لمبی لمبی ہمارا یہ ساتھ ہے باقی رکھے ڈاکٹر عبید صاحب کہتے ہیں سڑکیں جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہوتی ہیں الحمدللہ رب العالمين والدلقین والسلام علی رسولی محمد وعالی صحابی اجمعین یا اولیلی یا اثر اللہ سلیلی یا رب الكوت نمسین یا راکھو بان مساکین یا حمد راکھو بین یا خیر یا قیوم یا ذر جلال والا اکرام و الہوکم الہم و احر لا الہ اللہ رحمان الرحیم الیف لا ممین اللہ لا الہ اللہ رحمان الرحیم اللہ مقفل المغنین و اعزمسین و نسمات محمد صلی اللہ <سؤال> محمد صلی اللہ اور یہاں کے بچوں کی عورتوں کی بوڑھوں کی اور جوانوں کی یاد ہے فرما یہ عالم کا فرما کو قبول فرما قرب فرما ہماری آنے والے میں لوگ آمد مال جان کاروبار برکت کوئی دور دے پریشان یہ لوگ کس نے ایک برادری کے تحت یہاں پرائے یا مرادوں کو جاننے والا یا اللہ سکی نے پورا فرما یا جن لوگوں نے کہا ہوا ہے یا مشکلات کو آسان فرما دعاؤں کو قبول فرمایا پریشانی پر آلات فرمایا رسیح فرما یا صلی اللہ تعالیٰ ڈاکٹر جاوید اقبال نے کتاب شہر کی ہے کہ میرا بار دن باز پڑتا تھا نہ کچھ